محترم نوجوان سورہ ساتھیوںکمان کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو والدین کے ساتھ اچھے سلوک اور اچھے برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے اسلام میں برد یعنی والدین کو خوش رکھنا والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ بہت بڑا فریضہ اور بہت بڑا نیک عمل قرار دیا گیا ہے اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں وَقَضَى رَبْتُكَ أَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اے لوگو تمہارے رب نے تم کو حکم دے دیا ہے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو قرآن پاک میں اکثر مقامات پر اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت اور اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے اسی لیے والدین کے حقوق کی جب یہ اہمیت ہے اور یہ مقام ہے تو والدین کے ایسا اچھے سلوک کرنے کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ اور بہت بڑا اللہ رب العالمین نے اجر و ثواب رکھا ہے حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام کو سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عی العمال افضل آپ بتائیے کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے تو آپ نے شاق رمایا ایمان باللہ اللہ پر ایمان رکھنا رسول پر ایمان رکھنا یہ سب سے افضل عمل ہے پوچھا ماذا پھر کیا ہے تو آپ نے شاط رمایا جہاد شبیر یا ماذا پھر کیا ہے آپ نے شاط رمایا الوالدین والدین, والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرنا ان کے دکھ میں درد میں ہر پریشانی میں کام آنا اور تل ان جتنا ہو سکتا ہو ان کے ان کے سکون اور راحت ان کو سکون اور راحت مہیا کرنا یہ بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے یہی کیا کر رہے کہ نبی رحت راسا فرماتے ہیں اے رضا ری دل والے بھائی اے لوگ اللہ تعالی کی رضا والدین کی رضا میں ہے اگر اللہ اگر, اگر اللہ کو راضی رکھنا ہے تو اپنے والدین کو راضی رکھو اگر والدین راضی نہیں ہے تو آپ نے شاط روایا و سخت تم سخت تم لاہ سخت والدین اور اللہ تعالی کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے نبی سام وعدے کر دیا کہ اللہ کی رضا اور خوش والدین کی رضا اور خوش میں ہے اور آپ رب کی ناراضگی والا والدین کی ناراضگی میں جس نے اپنے رب جس نے اپنے والدین کو راضی نہیں رکھا وہ اللہ تعالی کو بھی راضی نہیں رکھ سکتا اور جو اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے اس نے اللہ و اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کر دیتا ہے تو اس لیے ہمیشہ اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے نبی علیہ السلام, السلام نے ایک روایت کنر وشلا اے لوگ تمہاری جنت کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے والدین کے قدموں تلے رکھ دیا ہے اور اگر کوئی انسان اپنے والدین کو پا جائے یا دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ پا لے اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے اللہ کو خوش نہ کر لے اللہ کو راضی نہ کر لے تو یہ بڑا بدبخت انسان کرا دیا گیا ہے بڑی یہ سب جن میں سے ایک یہ ہے نبی علیہ رہتے ہیں رگے منف ہو رگے منفو رگے اے لوگو اس کی ساری عزت مٹی میں مل گئی اپنی ناک کٹا دیا اس نے اپنی ناک کٹا دیا اردو زبان میں جانتے ہیں کہ ناک کٹا دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے اس نے اپنے آپ کو سلیل اور اور بڑے خسارے میں ڈال دیا پوچھا گیا کون یا رسول اللہ آپ نے شاہ فرمایا من اک رکوال او اور جس نے اپنے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ پایا اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنگت میں داخل نہ کرا دیا ایسے انسان کو اللہ, اللہ, اللہ تعالی والدین یہ نعمت ہمارے اور آپ کے سامنے ہے ان کی قدر کرنے کی توفیق مسے فرمائے اور والدین میں بھی خاص طور سے ماتا مقام تو بڑا اونچا ہے ہمیں حدیث یاد آئی ایک مرتبہ نبی سے دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئی تھی صحابہ کم موجود ہیں سہی مسلم کی حدیث ہے آپ دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئی تھی آپ نے ساتھ سنایا اللہ اخبر اکبریل قبائر اے مسلمانوں میرے صحابیوں کیا میں تم کو بتاؤں کہ گناہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کیا ہے ہم لوگوں نے کہا کرا یارسول یا رسول اللہ یا ضرور آپ بتائیں کہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ اکبر القائر کیا ہیں آپ نے اے بلا سب سے بڑا گناہ ہے اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے پھر آپ نے ساتھ رمایا ابھی ٹیب لگائے بیٹھے ہوئے تھے پھر آپ نے فرمایا وقون الزور وہ کون اس کون اے جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا جی بل کھڑے ہو گئے اور سہا لے کر آپ نے کہا یا رسول اللہ یا لو سکت کاش کی آپ خاموش ہو جاتے ہم لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ تینوں پورا کتنے بڑے ہیں اور جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہ قرآن حدیث میں ایک تو اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ اس نے کا حکم دیا اور والدین کی نافرمانی سے منع کیا اور خاص طور سے والدہ کا تذکرہ اور کیا ہے یہاں اللہ ہم نے انسانوں کو حکم دیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو با باپ دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور پھر اللہ نے فرمایا پیچھے اس کائنات میں انسانوں کے اندر ماں سے زیادہ تمہارے لیے کسی نے تکلیف نہیں اٹھائی ہے سب سے زیادہ تکلیف اور مشا... تمہاری ماں نے اٹھائی ہے <coughs> اللہ فرماتے ہیں ہمار گاؤں مہم واہن والا نو مہینے تکلیف پر تکلیف برتاش کرتے ہوئے اپنے پیٹ میں رکھ کر کے تمہیں گھومتی رہی سارا کام بھی گھر کا کرنا ہے تمام ذمے داریاں نبانی بھی ہیں اور پیٹ میں تم کو لے کر کے اور اللہ کرما وہ بھی دن ب دن تمہارا وزن بڑھتا گیا تمہارے وزن سے تمہاری ماں کی تکلیف بھی بڑھتی گئی لیکن ماں نے کبھی برا نہیں سمجھا ماں تو کبھی بار نہیں بھرا کیوں بلکہ ماں کو خوشی تھی کہ ہمارے پیٹ اللہ تعالی ہوئے پیٹ میں اٹھا رکھا اور دو سال تک تمہیں اپنے چھاتیوں سے لگا رکھا تمہیں دودھ پلایا اس لیے ماں کا خاص طور پہ خیال حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ گیا سب سے بڑا حق انسان پر, پر سب سے بڑا حق انسان پر کس کا ہے آپ مردوں پر سب سے بڑا حق کس کا ہے آج فرما ایک مرد پر ایک انسان پر سب سے بڑا حق اگر ہے تو انسانوں میں اس کی ماں کا ہے پھر پوچھنا میں نے یا رسول اللہ اچھا عورتوں پر سب سے بڑا حق کس کا ہے نے فرمایا عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے حدیث حبیث رحمت امام بخاری اور امام مسلم محم اللہ اپنے صحیحین کے اندر نقل کرتے ہی میری خدمت کا اور میرے سار و का کا اور ہماری برائی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے آپ تمہاری ماں ہے پھر اس نے کہا یار اللہ ماں بتائیے لوگوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا اور میری خدمت کا مستحق کون ہے تم موقع تمہاری ماں ہے پھر اس نے تیسری مت پوچھا اللہ م یا رسول اللہ منحق کنہ سے بے حسن صحابتی آپ بتایا کہ سب سے زیادہ میری خدمت کا میرے حسن سوروپ کا مستحق کون ہے آپ نے تمہاری ماں ہے چوتھی مرتبہ جب میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ منحق کنہ سے بے حسن صحابتی تو آپ بتائیے اور فرمائے کہ میں اس کے بعد ماں کے بعد سب سے زیادہ میرے حسن سروپ کا مستحق کون ہے آپ نے ابو کا تمہاری باپ تین مرتبہ نے فرمایا تین درجہ اللہ تعالی نے رکھا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ہر انسان پر تین مرحلے ایسے آتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ باپ کے بڑے احسانات ہمارے اوپر ہیں لیکن تین مرحلے ایسے ہیں تین اوقات ایسے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں جس میں صرف ماں ہی آپ کے کام آتی ہے باپ بھی نہیں آتا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تین گناہ درجہ ماں کا باپ پر بھی بہا رکھا ہے نمبر ایک حمل کی حالت حمل صرف انسان ماں کے پیٹ میں رہتا ہے باپ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا جتنی تکلیف جتنی پریشانی آئے حالت عمل میں ستاری ماں برداشت کرتی ہے باپ کا کوئی تعلق اس سے نہیں رہتا بدھتے حمل پورے نا اول سے کر کے آخر تک صرف ماہی کو ساری تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے باپ اس میں کام نہیں آتا نمبر دو ولادت کی تکلیف سمجھتے ہیں ولادت کا وقت جو ہوتا ہے عورت موت اور حیات کے درمیان زندگی گزارتی ہے اس تکلیف کو برداشت کرنا سب ماں کا کام ہوتا ہے شوہر کا دا, باہر کا دا, فون کا انتظار کرتا ہوگا کہ سے جیسی اطلاع دیکھے ہاتھ میں بیٹا ہو گیا ہے اللہ ہو بات کا تو صرف اتنا ہے خوش ہونا لیکن وہ ساری تکلیف اول سے آخر تک ماں ہی برداشت کرتی ہے عمل کی حالت ولادت کا وقت نمبر تین پھر اس کے بعد دودھ پلانے کی باری جو آتی ہے دودھ پلانے میں بھی سما ہی کام آتی ہے باپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں رکھی ہے اب اس کے بعد جب ذرا بچہ دڑا بڑا ہو جاتا ہے تو باپ گنڈے پر بیٹھا کر کے کام نہیں آتا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تیر گنا مقرر رکھا ہے نے اے لوگو، میں مردوں کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی ماں کا خیال رکھے تر متا فرمایا میں تاکیت کرتا ہوں لوگوں اپنی ماں کا خیال رکھنا میں تاکیب کرتا ہوں لوگوں اپنی ماں کا چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا میں باپ کی تاکیب کرتا ہوں کہ باپ کا بھی خیال رکھا کرو تو اس لیے میرے بھائی ماں کا میرا خیال جانا ہونا چاہیے ماں کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہے اور کتنا بڑا ہے اکمل امام ابو یاد کی خدمت میں رکھ دیا حدیث کے اندر آتا ہے. امام ابوانا امام تبرانی صغیر میں اور اپنے اوسط میں نقل کرتے ہیں مالک رضی اللہ ہیں. کی خدمت میں ایک شخص آیا اور جہاد میں سب قربان کر دوں بڑا شوق ہے لیکن والا حالات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ میں جہاد میں نہیں جا پاتا آپ نے جہاد کرنے کا بڑا شوق ہے لیکن کیا تو بتا سکتا ہے کہ دونوں دونوں کوئی ایک باقی ہے اس نے کہا نام حیات جہاد کا شوق رکھتا ہے جان اور مار اللہ کے راہ میں لے کر کے بیدان جنگ میں جانا چاہتا ہے اور شہادت حاصل کرنے کی بڑی تمنا اور خواہش ہے تو اگر فتح فی اللہ. اگر, اگر تو روزانہ سواب دینا رو وہ اللہ. اللہ راستے میں جہاد کرنے کا بھی سواب تجھے دے دے گا میرے بھائیوں مکان و مرتبہ رکھا ہے اسی طرح سے گناہوں ابن ابن کے کے کو اللہ تعالیٰ اور, اور, اور, اور خصوصی خدمت میں رکھ دیا ہے انسان اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اپنے اللہ ماں کی خدمت کی برکت سے اس کے زندگی کے سارے گناہوں کا پر پردہ دال دیتے ہیں امام قرمیدی ایمام ابن حدمر اور حاکم رحمہ اللہ لقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن صبح عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا امان ایک بات تھا یا رسول اللہ امی از نمت اے فہلی من یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گنا ہو گیا ہے کیا ہمارے اتنے بڑے گناہ کی بھی تو میرے, میرے, میرے اس گناہ کی مفرت اور بخش نہیں ہو سکتی ندی ہے اس سے نہیں پوچھا کہ تو نے کون گناہ کیا ہے تھین سا بنائی کی ہے آپ نے صرف اتنا پوچھا اب ریشا کرمایا چھ بتا اگر ماں نہیں ہے تو کیا ماں کی بہن تیری کوئی خانہ اس دنیا میں موجود ہے اس نے کہا یا رسول اللہ صرف ایک خانہ ہماری موجود ہے ہماری ماں کی ایک بہن خانہ موجود ہے اب ریشا کرمایا دنیا کے اندر جب ہم نے ماں کی نفرمانا شروع کر دیا ماں باپ کی کوئی نہ رہ گئی شادی ہو گئی اپنے بیوی بچوں کی تو ہے لیکن ہم نے ماں باپ کو نظر انداز آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کتنی پریشانیاں اور کتنی مشکلات آ ہیں روزی میں برکت نہیں ہے کاروبار میں برکت نہیں ہے تجارت کا چلتی ہی بند ہو جا رہی ہے اس کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ میں کے کے ہے اللہ کے کرتے ہیں کہ نبیل من من حا تم چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے اللہ تعالیٰ خوب بڑھا دے اور اس کے وہی روٹی میں برکت دے اس کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ ترقی دے اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں اور تمہارے کاروبار اور تمہارے اس کے حرامی میں اللہ تعالیٰ برکت دے تو آپ نے ساتھ ہمارا اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور کاروبار میں آمدنی میں تجارت میں رزق میں برکت تھا اور زندگی کے اوشا کا بہت بڑا سبر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ احسان و سلوک دے رکھا ہے اللہ بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ ماں اچھے سلوک کرنے کی تو فکر سے فرمائے of of الحمد للہ وکفا وسلام حضرت اپنی سنن میں اور نقل کرتے ہیں نبی الحاص ام المن آئسر رضی اللہ عنہ کے گھر بیٹھے ہی ہی تعالیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں لیتے ہی آئشر رضی اللہ عنہ بازو میں بیٹھی ہوئی تھیں آپ کو نیب لگ گئی آپ سو گئے اچانک مسکراتے ہی ہوئے آپ اس کے بیٹھ گئے سوتے ہی ہوئے حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا باجو میں بیٹھی رہی آپ کو جگایا نہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ ہستے ہوئے اٹھ کر کے بیٹھ دے حضرت اللہ تارانہ پوچھتے اللہ آپ اطمینان کے ساتھ مزے میں سوچ دیں لیکن ہستے ہوئے اٹھ دے کیا بات ہے آئس اری تل جنتا میں لے ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کا دیدار کرا دیا ہے اور جب میں نے جنت کا دیدار کیا اللہ نے سارے پردے ہٹائے میں نے جنت کو دیکھا تو جنت کے ایک کونے میں ہم نے سنا کہ تلاوت قرآن ہو رہی ہے اور بڑے اچھے انداز سے کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور سارے لوگ سن رہے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے وہ خوش نصیب جو وہ کون سا شخص ہے جو کون اے تلاوت کر رہا ہے جنت کے اندر اور تلاوت قرآن اس کی جنت میں سنی جا رہی ہے نبی علیہ ہیں جب میں نے یہ سوال کیا اللہ اکبر جب میں نے یہ سوال کیا کہ کی جنت کے اندر جب میں نے سنا کہ جنت میں تلاوت قرآن کی جا رہی ہے میں اللہ تعالا سے پوچھا کہ اللہ عالمین یہ تلاوت قرآن کس کی جنت میں ہو رہی ہے تو رب العالمین نے ابین یہ جنت میں تلاوت قرآن جو ہو رہی ہے آپ کا نوجوان صحابی مدینے کے فنا گلی میں رہنے والے ہارسا بن نومان کی ہے آپ کا نوجوان صحابی ہارسا بن نومان جو وہاں پہ مدینہ کی گلیوں میں رہتا ہے اس کی طرح ہو رہ جا رہی ہے یہ نوجوان تمام نوجوانوں میں سب سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت گزاری کرنے والا ہے اس کو ماں کی خدمت گزاری میں اور ماں کی جنت بھی سنی جا رہی ہے جو بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سورو کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی بدلے سے نوازے گا میرے بھائی اور ماں باپ کا بڑا بوشا مقام ہے رکھنا چاہیے آپ بڑا مہربانی بتائے والی نہیں کیا میرے ماں باپ جب تک زندہ رہے ہم کیا ہے. اگر میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو کیا جن کے ماں باپ, ما باپ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی یہ بھی رکھنی چاہیے کہ ماں باپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی ماں باپ کے حقوق دنیا میں باقی رہ جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ یہاں رکھنے اور رمایہ. دعا, لیے ماں جب تم اپنے لیے دعا, دعا کیا کرو اللہ ان کی مفرت کرے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول کرے اللہ انہیں اپنے ہے کی اپنے لیے بخش کا کام کا وعدہ کیا ہو تو ماں کے مر اور پورا نہ کر سکے تو ان کے مر جانے کے بعد اولاد پر ان کا حق بات کی ہے کہ وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کرے نمبر چار جو رشتے دار یہ دنیا میں قائم تھی جیسے زندگی وہ, وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے رحمی ان کے دنیا سے جانے کے بعد ماں باپ کے رشتے دار رحمی کیا جائے اور نمبر پانچ پانچ ما باپ, باپ کے ملنے جلنے والے اور ان کے دوست احباب اگر نمبہ ہو رہے ہیں تو ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور ان کی عزت کی جائے ماں باپ کے اور ان کے ساتھ بھلائی کرنا یہ بھی ماں باپ کے حقوق میں سے ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کا فرما کردار بنائے ماں باپ کا وفادار بنائے ان کے حقوق ادا کرنے والا بنائے اللہ ہم نے جو بیمار ہے ان کو شفاط اللہ عطا کرنا جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو مشکلات میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور کر دے اللہ العالمین کہ اندر ہو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نسیب فرما اللہم افر للمومنین والمومنان والمسلمین والمسلمان عباد اللہ رحمت اللہ ان اللہ امرو بالعدل والیحسان وعیتائی دلقربہ وینہا عرفہ شای والمنکر والبقی یعیدکم لعلکم تذکرون وادکروا اللہ یدکركم وادعوه یستدیب لکم وردکروا اللہ تعالیٰ اکبر